تو یہ یاد کیجئے گا ٹھیک ہے نا تو آج کا سبق ہم پڑھیں گے فیل اور حرف اس لیے کہ کلمہ کی کل تین قسمیں تھی نمبر ایک اسم نمبر دو فعل نمبر دو حرف کلمہ کس کی قسم میں سے تھی جی لفظ موضوع لفظ موضوع کی دو قسمیں تھی ایک مفرد جسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے اور ایک مرکب جو کہ کلام کی حیثیت رکھتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی کل کلمہ کی کل تین قسمیں تھی اسم فیل جی ہاں لفظ موجود کی تو اسم فیل قسمیں تھی اسم اسم کی ایک قسم جو ہے وہ ہم نکل پڑی ہے اسم کی اس میں تعریف تھی کہ وہ جس جو جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے بھی معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی تین قسمیں جو تھی جامد، مزدور مشتق یا مزدور مشتق جامد، مزدر مشتق یہ تین قسمیں تھی اور ان تینوں قسموں کی تاریخ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی بنے مثال واضح ہے مشتق وہ ہے جو مزدر سے بنا ہو فیل <تصفح> نہیں مشتق وہ مزدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے اور بہت سے الفاظ بنتے ہیں آج کا سبق ہے فعل دوسری قسم کلمہ کی کل تین قسمیں تھی اسم فیل اور حرف اسم ہم مکمل طور پر بما اپنی تین اقسام کے پڑھ چکے ہیں آج کا سبق ہے فیل فیل کی تعریف کیا ہے فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے یہاں تک تو یہ, آ, یہاں تک تو یہ اسم کی تعریف کے مشابے اور اسم کی تعریف کے مماثل ہے کہ اس کے معنی بھی بغیر دوسرے کلمہ کے بلائے معلوم ہو جاتے ہیں ارحمان کو آواز نہیں آ رہی ہے ارحمان ذرا آپ اپنا سسٹم بھی چیک کیجیے گا ٹھیک ہے جی. باقی سب کو آواز سنائی دے رہی ہے حمزہ اقبال مہیرہ آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے ان سپیک پہ. جی تو حمزہ اقبال کا ارحمان شکایت میں ٹھیک ہے شکایت والے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے ارحمان کو شاید کوئی مسئلہ ہو رہا ہے جی جی ارحمان اب آپ کو آواز آ رہی ارحمان اب آ رہی تعریف بھی اسم کی تعریف کی طرح ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلم کے ملائے معلوم ہو جائیں یہاں تک تو یہی تعریف تو اسم کی تعریف میں بھی تھی کہ اسم بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جاتے ہیں ایسے ہی فعل بھی وہ ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلم کے ملائے معلوم ہو جاتے ہیں لیکن آگے ایک فرق ہے کہ لیکن فعل کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانے کا پایا جانا ضروری ہے ماضی حال اور مستقبل ان تین زمانوں میں سے کسی زمانے کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے جبکہ اسم وہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلم کے ملائے معلوم ہو جائیں لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے کوئی زمانہ نہ پایا جائے لیکن فعل کیا ہوگا فعل کی تعریف تھوڑی سی اس سے مختلف ہو جائے گی کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا باقی تعریف کے اندر یہ یکساں ہو جائیں گے کہ ان میں فعل وہ حرف ماں ہے جس کا معنی بغیر دوسرے معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے تینوں زمانوں میں سے ٹھیک ہے اس کی مثال دے رہے ہیں اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے جیسے نسارا یا انسرو زورابا یا اب نصارہ فیل ماضی ہے یہ ایسا فیل ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے معنی معلوم ہے نصرہ کس کے لیے وضاح کیا نصرہ کا معنی ہے مدد کرنا ٹھیک ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے تو زمانہ کون سا ہے فعل ماضی تو زمانہ ہی ماضی ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فلاں مدد کی اب جب فائل آئے گا تب پتا چلے گا کہ مدد کس نے کی تو نصرہ کا معنی ہوگا زمانہ گزشتہ میں یا گزشتہ زمانے میں مدد کی کی? آگے ہم لگا زیدن کہ زید نے گزشتہ زمانے میں عمر کی مدد کی ٹھیک ہے اسی طرح ین سرو اس کا مطلب ہوگا حال یا مستقبل کہ مدد کرتا ہے ایسے ہی کہہ دیتے ین سرو ضعید زید عمر کی مدد کرتا ہے یا کرے گا کل کو مدد کرے گا کل جو کام کرنے والا ہے عمر زید اس کی مدد کرے گا یا فی الوقت جو موجود میں عمر کوئی کام کر رہا ہے تو زید اس کی مدد کر رہا ہے زید امر کی مدد کرتا ہے یا کرے گا زوراب یزرے بو یہ مارنا مارنا گزشتہ میں یزرے بو حال یا مستقبل میں مارتا ہے یا مارے گا ٹھیک ہے نا تو یہ کرن ایسے ہیں کہ جن کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نسرا کے ساتھ کوئی اور ملے گا تو تب جا کر اس کا معنی ہوگا بلکہ نہیں اس کا معنی معلوم ہو جاتے ہیں لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے فیل کی تعریف سمجھ میں آ گئی فیل وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائی معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے جی فیل کی قسمیں بتا رہے ہیں فیل کی قسم کی قسم فیل خود کس کی قسم تھا قسم کی قسم کلمہ کی. کلمہ کی, کی تعریف اور اس کی اقسام ہم کل پڑھ چکے ہیں جامل مصدر مشتق دوسرے نمبر پر کلما کی قسم تھی فیل کی فیل کی اقسام بتا رہے ہیں کہ فیل کی قسمیں ہیں کتنی چار نمبر ایک ماضی نمبر دو مزارے نمبر تین امر نمبر چار نہیں ٹھیک ہے ان کی تعریف صرف میں بیان ہو چکی جیسے آپ علم صرف پڑھ رہے ہوں گے تو میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعریفیں صرف میں بیان ہو چکی یہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ صرف کی کتاب پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نہ لگے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ آپ ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں انہوں نے آپ پر بڑی امیدیں ہیں انہوں نے وابستہ کی ہیں کتاب والے صاحب نے کہ آپ صرف پڑھ کے آ چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ماضی کیا ہے مزارے کیا ہے اور نہیں کیا ہے تو دیکھیے فیل کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک ماضی ماضی اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو گزشتہ ہوئے جو گزر گیا ہو اسے ماضی کہا جاتا ہے نمبر مزارے مزارے وہ زمانہ کہلاتا ہے کہ جو زمانہ حال یا مستقبل پر درارت کرے یعنی موجودہ زمانہ یا آئندہ کل کا زمانہ اس پر درارت کرے تو اسے مزارع کہتے ہیں امر یہ ایک ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے کسی کام کا طلب کرنا ٹھیک ہے ماضی مزارع امر نہیں جی اقرائقہ ٹھیک لکھا آپ نے عمر کہ جس میں کسی چیز کا طلب ہو کسی دوسرے سے کسی چیز کا طلب کیا جائے کسی کو کہا جائے یا ماری یا ان آپ مدد کیجیے ان سر میں میری مدد کیجیے ٹھیک ہے امر جس میں کسی کام کا طلب ہو کسی بات چیز کی طلب ہو امر نہیں کرنے سے روکا جائے یہ منع کیا جائے وہ نہیں کہ جیسے لریب مت ماری یا لاتا انصر آپ مدد مت کیجیے جی تو یہ چار قسمیں ہیں فیل کی نمبر ایک نمبر دو مظاہرے نمبر تین امر نمبر نمبر چار نہیں ان کی تعریف سرخ میں بیان ہو چکی تو میں نے آپ کو بتا بھی دی ہیں کہ ماضی کیا ہے گزشتہ زمانے پر مزارے زمانہ حال یا مستقبل پر امر جس میں کسی چیز کے یا کسی کام کو کرنے کو کہا جائے جس میں کسی دوسرے کے لیے مخاطب کے لیے اور نہیں وہ ہے کہ جس میں مخاطب کو یا سننے والوں کو کسی کام کرنے سے روکا جائے یا منع کیا جائے تو آج کے سبق فیل کی تاریخ اور فیل کی اقسام آپ کو سمجھ میں آ سب کو سمجھ میں آ جی بہت ہی اچھی بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ قابل ہو گئے آپ بہت ہی قابل ہو گئے اس کے بعد ہے ہر کلما کی کل تین قسمیں تھی اسم فیل اور ہر ٹھیک ہے حرف کی تعریف کرنا چاہتے ہیں حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم نہ ہو ٹھیک ہے بس اتنی سی تعریف ہے اس کی کہ جس کے معنی دوسرے کلمہ کے بلائے معلوم ہی نہیں ہوتے ہیں یہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے ہمیشہ یہ خود سے اس کی کوئی وجود نہیں ہے وجود تو اگرچہ ہے لیکن وجود عباس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ کوئی دوسرا لفظ نہیں ملے گا تو اس کا معنی نہیں بنے گے بس حرف کی تاریخ یہی ہے وہ کلمہ ہے حرف جس کا معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم نہ ہو بس اس کی تاریخ ہے ظاہر سی بات جب یہ نہیں ہے تو اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ساری باتیں ہیں اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس وقت تک اس کے معنی واضح نہیں ہوتے یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم نہ ہوں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے تو آپ اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں کلمہ کی تعریف حف کی تعریف حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم نہ ہوں اور اس میں تین کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے یہ آپ کہہ دیں تو کہہ دیں نہ کہہ دیں تو ضرورت ہی دے. کہ جب اس کا معنی ہی دوسرے کلمہ کے بغیر معلوم نہیں ہوگا اس میں زمانہ کیسے پایا جائے گا اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے من اور فی ٹھیک ہے کہ جب تک ان ہر اسم یا میں فیل نہ ملے گا ان سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو جیسے اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوں کہ کچھ تو مانا ان کا ہے میرے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے یار من کا معنیٰ ہوتے ہیں سے سے کرتے ہیں فی کا معنی میں جیسے آگے مثال بھی دے رہے ہیں کہ خارج زید مند کہ زید نکل رہا ہے گھر سے تو شے کا معنیٰ ہم نے کہاں سے کیا مین سے کیا ہے داخل امر مسجد کہ ہمر داخل ہوا مسجد میں تو میں کا معنی ہم نے فی سے کیا ہے تو یہ تو کیا رہے ہیں وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں اس میں کئی سارے معنی ہوتے ہیں ان کے معنی اس وقت تک مکمل واضح نہیں ہوتے ویسے تو کہیں کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا معنی یہ ہے اس کا معنی یہ ہے لیکن مکمل جس کا معنی اور مفہوم ہے اس وقت تک سمجھ نہیں 아 جب تک اس کے ساتھ پیور کلمہ نہ ملے اگر آپ کہتے ہیں من سے تو کیا سمجھ میں ائے گی سننے والے کو اگرچہ اس کا لفظی معنی اپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن اس کا معنی انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس ایسا کلمہ ہے کہ جس میں بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم نہ ہو تو کوئی معنی معلوم نہیں ہوتا اپ کہتے کہ من مخاطر کو خاک سمجھ میں آئے گا کہ, کہ یار مین کا کیا مطلب ہے جب تک کہ آپ مکمل ایک بات نہیں کریں گے مکمل ایک کلمہ نہیں ملیں گے لائیں گے مین کے ساتھ کوئی اور الفاظ یعنی شروع میں یا آخر میں نہیں لائیں گے جی تو بات واضح نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا جب شروع میں کوئی الفاظ یا آخر میں کوئی الفاظ ایسے نہیں لائیں گے تو اس وقت تک ان کے, ان کے معنی واضح نہیں ہوں گے تو اس لیے کہا کہ حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی براہ دوسرے کالوم نہ ہوں اتنی بات سمجھ میں آگے جیسے من اور فی، من اور فی کہہ جائے تو آپ سننے والے کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی جب تب کہ آپ اس کے ساتھ مکمل ایک کلام اور کچھ اور الفاظ نہیں ملا لیں گے اب یہ استعمال کرتے ہیں ہم جملہ کے اندر خراجہ، خراجہ کا معنی ہوتے ہیں نکل زیدن، نام ہے زید، بندے کا نام ہے من الداری، الدار گھر کو کہتے ہیں تو من یہاں پر حرف کا استعمال ہوا ہے تو پورا جملہ بنا خراجہ زید زید گھر سے نکلا تو اب یہاں پر معنی واضح نکلا ہے تو اب اس کا معنی واضح ہوا ہے جب تک کہ دوسرے کلمات اس کے ساتھ نہیں ملے تھے اس کا معنی واضح نہیں تھا تو اس مثال کا ترجمہ سمجھ میں خرج دوسری مثال کے داخل امرون جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم نہیں ہوتے جب ہم نے اس کے شروع میں خراج عام داخل امرون لگا دیا اور آخر میں اس کے ساتھ اس کے لیے کچھ مجرور لگا دیا المسجد تو اب ترجمہ بن گیا کہ امر مسجد میں داخل ہوا ٹھیک ہے اب فی کا معنی یہاں پر واضح ہو گیا میں کے یہاں پر کہ امر داخل ہوا ہے مسجد میں تو فی کے ساتھ جب تک مزید کلمات نہیں ملے اس وقت تک اس کا معنی واضح نہیں تھا تو یہ ہے حرف کی تعریف حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم نہ ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے جیسے من اور ہی کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ ملایا جائے اس وقت تک ان کے اس کا ترجمہ اور اس کا معنی واضح نہیں ہوتا تو جب تک اس کے ساتھ کوئی کلمہ نہ ملے تو ہم اس کے ساتھ کلمہ ملا لیتے ہیں جیسے دا خرت اس میں من کا حرف ہے, ہے اور باقی کیا ہے کلمات اس کے ساتھ ملائے گئے ہیں تاکہ جملہ مکمل ہو اور اس کے ذریعے سے ایک واضح ہو اسی طرح دخل تو یہاں پر فی حرف ہے اور اس کے ساتھ باقی کلمات لگائے گئے ہیں. تو حرف کی تعریف آپ کو سمجھ میں آئی جی حرف کی تعریف آپ کو سمجھ میں آگئی؟ سب آ سب کو ایک چیز اس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اس کی قسمیں بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے مفرت کی تعریف کی پھر اس کی ایک دم سے دلّی سے ہم نے کہہ دیا کہ بھائی کلمہ کی تین قسمیں مفرت اور کلم ایک ہیں تو کلمہ کی اقسام بیان کی اسم فیل ہر پھر ہم نے پہلی قسم کو لے لیا اسم کو اس کی تعریف کی اس کے بعد اسم کی قسمیں بتائی جامد مزدور مشتق پھر اس کے بعد ہم نے اس کلمہ کی دوسری قسم کو لے لیا فیل کو ہم نے اس کی تعریف کی کہ وہ ہے کہ جس کا مانا بغیر دوسرے کلمہ کے مل معلوم ہو جائیں اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے پھر اس کے ساتھ ہم نے اس کی قسمیں بیان کی کہ فیل کی چار قسمیں ہیں ماضی مزارے امر اور نہیں تیسری قسم ہم نے کلمہ کی بیان کی حرف حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی برائے معلوم نہ ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے اس کی ہم نے مثال دی جیسے من اور فی اب باری کس کی آ ہے کس کی باری ہے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے حرف کی اقسام کہ حرف کی کتنی قسمیں ہیں کیوں اسم کی تعریف کی تو اسم کی اقسام بتائی تین قسمیں ہیں فیل کی تعریف کی فیل کی اقسام بتائی چار قسمیں ہیں ماضی مزار امر نہیں اور اسم کی جامع مسجد مشتاق تو اب حرف کی تعریف کی ہے تو اس کی تو اقسام ہونی چاہیے یہ ہیں یا نہیں ہیں ہمیں تو چاہیے تو بتا رہے ہیں کہ حرف کی دو قسمیں ہیں حرف کی دو قسم ہے اب عامل کیا ہے غیر عامل کیا ہے تو سنیے عامل اس حرف کو کہتے ہیں کہ جو مواد والے کلمے کے اندر عمل کرتا ہے اور اس میں اپنا اثر دکھاتا ہے کہ میرا تجھ سے پہلے آنے کا فائدہ کیا ہے کہ میں تجھ میں کیا اثر کروں گا تو وہ عامل ہوتا ہے اور جو غیر عامل ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. وائس اوکے okay. مہیرہ وائس اوکے okay. اکی. حمزہ اقبال وائس اوکے ٹھیک ہے تو ہیں کہ حرف کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک آم. نمبر دو غیر حامل تو عامل وہ حرف ہوتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ ہو اور ماں بعد والے آآ آآ کلمے کے اندر وہ کیا کرے عمل کرے جیسے اوپر والی مثال میں ہی دیکھ لیجیے خراج منتار یہاں پر من کیا ہے یہ عامل ہے اور مابعد والے لفظ جو ادار ہے اس میں عمل کر رہا ہے اور منچوں کے حروف جارہ میں سے ہے اس, ماباد اس کے مابعد والا بعد آنے والا حرف ہمیشہ مجرور اور مقصور ہوتا ہے کہ جس پر کسرہ یعنی زیر آتی ہے تو لہٰذا اس نے عمل کیا ہے اور حد کو مجرور بنایا ہے اس لیے ادارے کے آخر میں ہم کسرہ پڑھتے ہیں اور زیر پڑھتے ہیں اس لیے کہ یہ حروف جاررا میں سے ہے اور لہٰذا یہ عمل کرنے والا ہے جبکہ اس نے اپنے بعد والے حرف اور کلمے کے اندر اس نے عمل کا ہمیں پتا چلا کہ یہ کیا ہے, ہے. یہ حرف کیا ہے؟, ہے. خرج من کیا ہے حرف ہے اور عامل ہے ایسے ہی دخل اہم فلی مسجد کے اندر بھی یہ فی حروف ایسے ہی من کی طرح اسے بھی پتہ چلا ہمیں کہ یہ حرف بھی ہے اور حرف بھی ہے اور یہ کیا ہے عامل بھی ہے کہ اس کے اندر بتا دیتے ہیں نور اسلام حرف کی دو قسمیں اثر دکھاتا ہے جی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ اس کے بعد والے جو بھی کلمہ آئے گا اس کے اندر عمل کرنے والا ہو اس میں اپنا عمل اور اثر دکھائے جیسے مثال میں دیکھیے زید گھر سے نکلا تو یہاں پر من حرف ہے اب یہ عامل ہے یا غیر عامل ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عامل ہے اس لیے کہ یہ حروف جارہ میں سے ہے جو بعد والے حرف کو جر دیتے ہیں جر کا مطلب ہوتا ہے کسرا یعنی زیر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب بعد والے حرف کو یہ کثرہ اور زیر دیتے ہیں تو اس سے پتا چلا ہم ہاں نے جب دیکھا کہ مثال کے اندر ادارے اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے کثرا اور زیر آ رہی ہے یہ تو سال میں پتا چلا کہ من کیا ہے عامل ہے اور عمل کرنے والا ہے ایسے ہی اگلی مثال میں داخلہ امر فل المسجد کے اندر فی بھی بالکل یہی ہے اور سین ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوا عامل ہوا نور اسلام آپ کو میری بات سمجھ میں آئی آپ کو عامل کی تعریف سمجھ میں آئی شکایت بعد والا حرف عامل ہو اور اکثر ہو وہ عامل یہ کیا بات ہے نہیں جو عامل ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے جو بعد والے میں عمل کرنے والا ہوتا ہے زاہد جی بات ہے کہ بعد والا حرف تو پہلے عمل نہیں کرتا پہلے والا حرف ہوگا جی ٹھیک ہے نا جو پہلے والا حرف ہوگا پہلے والی چیز جو ہوگی حامل ہوگی وہ بعد والے میں عمل کرے گی ٹھیک ہے نا اب پہلے جو حرف ہے دیکھیں من یہ عمل یہ عامل ہے اور حرف عمل کر رہا ہے ادارے کے اندر اور اس کو زیر اور کسرہ دے رہا ہے جی جی پہلے والا وہ بعد والے کو بعد والے میں عمل کرتا ہے تو من عمل کر رہا ہے ادار کے اندر تو یہ حرف کیا ہے عامل ہے اور غیر عامل وہ حروف ہوتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب کبھی کہیں مثال کے اندر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے غیر عامل جو عمل نہیں کرتے بس ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا وہ زائد ہوتے ہیں حروف زائد ٹھیک ہے حروف اصلیہ وہی ہوتے ہیں جو عامل ہوتے ہیں اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ آج کا سبق یہی ہے ہم نے آج جو جو دیر سے آ رہے ہیں تمہیں چاہیے کہ اپنے وقت پہ کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا ہاں تو آج کا سبق ہم نے فیل پڑا ہے کہ فیل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسری کلمہ کا معنی کلمہ ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے ٹھیک ہے نا جیسے نسرا یہ کلی ماضی ہے اور یہ ایسا کلمہ ہے یہ کسی نے مدد کی زمانہ ہے ماضی میں کلمہ کی تین قسم میں سے حرف حرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنیٰ بغیر دوسرے کلمہ کے ملائی معلوم نہ ہو یہ دوسروں کا ہمیشہ محتاج ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا یہ بات کتاب میں نہیں لکھی کہ نہ کہ نہیں جیسے من اور فی ان کے معنی اس وقت تک معلوم نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملا لیا جائے پھر حرف کی دو قسمیں ہیں اور رے رے عامل اور غیر عامل عامل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے باپ والے آ... کلمہ کے اندر عمل کرتا ہے اس میں اپنا اثر دکھاتا ہے اسے کبھی اب... تو دیتا ہے یعنی آ... دیتا ہے کبھی زیر دیتا ہے کسرہ دیتا ہے اور کبھی کیا کرتا ہے پیش یعنی ضمہ دیتا ہے اور کبھی جو یہ کچھ بھی نہ کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ غیر غیر عامل اور ذائب کو سمجھ میں آگے یہ آج کا سبق ہے فہل تعریف اور اس کی اقسام ماضی مزارع امر نہیں اور پھر کلمہ کی تیسری قسم حال اس کی تعریف اور اس کی دو قسم عامل اور غیر عامل ٹھیک ہے نا تو سارے اس کو صحیح کر کے یاد کر کے آئیں جو دیر سے آئیں دوسروں سے تعامل لیں ریکارڈنگ یا کوئی بھی چیز موجود ہو اسے سن لیں ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ